آئین کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دے نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی اور اگر ایک فیصلہ کا ودا نہ ہوتا تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک ظلم کے لیے دردناک عذاب ہے